أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكهدون يفقهون قولا قالوا يا ذلكرنئي إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يزهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فيذا جاء وعد ربي جعله دقا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفث في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون السمع صدق الله پھر سکندر ذوالکرن نے ایک نیا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان وہاں پایا اس نے ایک قوم کو جو کوئی زبان نہیں سمجھتی بہرحال کوئی مترجم کا درمیان میں انتظام کیا گیا تو وہ کہنے لگے اے ذوالکرنین یہاں پر یاجوج اور معجوج فساد کرتے ہیں زمین میں کیا ہم آپ کے कुछ کچھ پیسے جمع کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں سکندر نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں فعینی بے قوا افرادی لحاظ سے تم میری قوت میرے ساتھ مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں آتونی زبر الحدیت تم لے آؤ لوہ کے بڑے بڑے تختے یہاں تک کہ اس نے برابر وہ درمیان والی وادی کو بند کر دیا پہاڑوں کی چوٹی تک کالن پھکو پھر لوگوں کو کہا کہ اس میں ٹھونکو یہاں تک کہ جب وہ آگ کی طرح دہکنے لگا تو کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا جو میں اس کے اوپر گرا دوں جب وہ دیوار بن گئی تو فرمایا فمستاؤ ان ہو یہ یاجوج ماجوج نہیں استطاعت رکھیں گے اس طرف آنے کی کہ اس کے اوپر غالب آ جائیں اور نہیں وہ استطاعت رکھیں گے اس کے سراخ کرنے کی یہ میرے رب کی مہربانی ہے جو میرے اوپر ہوئی اور یہ کام میں نے کیا لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت کا اور ان کو نکالنا چاہے گا جہاں دبکا تو اللہ بنا دے گا اس کو ریزہ ریزہ اور میرے رب کا وعدہ حق ہے وہ ترکنا بازم یوم دن یوم بعض ہم بعض کو اس دن یعنی مراد قیامت کا دن ہے جب نکالیں گے بعض بعض میں ایسے گھسم ہوگا رش ہوگا سور میں پھونکا جائے گا ہم سب کو جمع کریں گے اور کافروں کو جہنم ہمیں داخل کریں گے وہ لوگ کافر کہ جنہوں نے دنیا میں ہمارے ذکر سے اپنی آنکھوں کو پردے میں رکھا یعنی بات نہیں سنتے سمجھتے تھے اعلی استطیو سما اور سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے بات ہو رہی تھی کہ یہ دیوار کہاں پر بنائی گئی جس پر میں نے خلیفہ واسق بلا جو 327 ہجری کا عباسی خلیفہ تھا اس کی بات ذکر کی ہے بہرحال ہے شمال کی طرف اس پر بہت ساری دیواروں سے باتیں کی گئی ہیں فلانی دیوار فلانی دیوار کون سی بھی دیوار ہو اسلامی کوئی مسئلہ اس چیز سے متعلق نہیں ہے ایک دیوار ہے اور اس کی طرف گویا کہ ایک قوم آباد ہے جس میں سکندر ذلکرنین نے وہ دیوار بنائی تھی جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور وہاں قوم کون سی آباد ہے اس طرف وہ یاجوج ماجوج قوم ہے بہرحال دیواریں اسی علاقے کی طرف اتفاق کی بات ہے بہت ہیں دیواریں چین لوگ دنیا دور سے جاتی ہے دیکھنے کے لیے وغیرہ لیکن وہ تو دونوں طرف سے آبادی ہے لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں کیا پتا اس وقت یہی کچھ اور بن جائے بعد نے کہا تو ختم ہونے کے بعد دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان میں انہوں نے دیوار یہ دیوار بنائی تھی اور اس کے پرلی طرف وہ لوگ آباد ہیں اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے اور یہ حضرت نو علیہ السلام کے یافس بن لو یافس کی اولاد میں سے ہیں شام کی اولاد میں سے عرب ہیں حام کی اولاد میں سے کالے وغیرہ دوسرے لوگ ہیں یافس کی اولاد میں سے حضرت نور علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہی سے دوبارہ نسل انسانی دوبارہ پھیلی ہے تو یافس کی اولاد میں سے یا بھی ہیں بارہ وہ کہتے ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ہم کوئی اس کا طریقہ کریں کہ ان کو دیوار کو بند کر دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں آپ کو بادشاہ نیک آدمی تھا اس نے کہا چند کی ضرورت نہیں میرے پاس آپ لوگ افرادی اعتبار سے میرے ساتھ مدد کرو چنانچہ اس نے دیوار بنائی جو اس کی صلاحیت تھی وغیرہ اور پھر وہ لوہے کے تختے بڑے بڑے رکھے گئے پھر اس کو گرم کر کے اس پر پتل ڈالا گیا تاکہ ان لوہے کے تختوں کو زنگ نہ لگے آخر میں کہا سکندر نے کہ یہ لوگ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں نہ اس دیوار میں سوراح کر سکیں گے بس یوں ہوتا رہے گا ہاں یہ میرے اب جو ہے کہ لوگ بد عقیدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھنے لگ جائیں گے اس نے بڑا کام کیا یہی مشکل کشاہ ہے اور دیوار بنا دی قوم سے ہم بچ گئے تو فوراً عقیدے के خراب ہونے کے خطرے کو ظاہر کیا یہ جو میں نے دیوار بنائی یا جو کچھ ہوا ربی یہ میرے رب کے میرے اوپر مہربانی تھی جو میں نے یہ کام کیا جو بھی انسان مسلمان اقیل اچھے عقیدے والا ہے وہ بڑے سے بڑا کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اس کو منسوب اللہ کرنا چاہیے خطرہ ہے جب میرے رب کا امر آئے گا تو بس یہ پھر پہاڑ کیا ہے یہ لوہ کیا ہے یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا یہ سکندر سمجھا رہا ہے جب قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا پھر تو یہ آ جائیں گے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر بہت روایات ہیں لیکن جو امام مسلم نے روایت نقل کی ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ راوی ہیں مسلم شریف کے وہ یہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی ہر روز یہ اس دیوار کو اپنے طریقے سے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی چاپتے ہیں کوئی چھنیے تھوڑا لیتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں لیکن کچھ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کم رہ گئی ہے اب تو کہتے ہیں کل آ جائیں گے پھر آ جائیں گے وہ ہوتا رہے گا یوں آتے رہیں گے جیسے کل آتے ہیں دوبارہ دیوار اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ دیوار پہلے تھی یہ لگے رہیں گے آخر میں جب اللہ کا امر ہوگا اور انہوں نے نکلنا ہوگا تو اس وقت یہ کہیں گے اب تھوڑی سی رہ گئی ہے اللہ نے چاہا انشاءاللہ کل ہو جائے گی پوری جس دن یہ انشاءاللہ کہیں گے اس کے دوسرے دن آئیں گے تو دیوار جہاں چھوڑ کر گئے تھے جو تھوڑی سی رہ گئی تھی بس وہی رہی ہے وہ پوری برابر نہیں ہوئی جیسے آر ہو جاتی تھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے اور نکل آئیں گے عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جدھر سے گزریں گے تباہ کرتے جائیں گے سب فصلوں کو بھی کھانے پینے کو بھی جیسے دریا سے جب یہ گزریں گے پانی گے پانی ختم ہو جائے گا یہ اتنی زیادہ مخلوق ہو. عجیب مخلوق ہے اور جب یہ کھانے پینے کے لیے آج سے گزشتہ ملے تو اپنے بندوں کو کھانے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے کان ہیں ان کے ہوں گے کہ ایک کان کو نیچے بچھاتے ہیں اور جب سردی یا کچھ ہے تو دوسرے کان کو اپنے اوپر کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں یہ مخلوق ہے یاجود ماجود جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی میں کر رہا تھا کہ بعد کے نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ اور وید کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قربے قیامت میں دو تین چیزیں یک دم ظاہر ہوں گی بہت ساری نشانیاں تو پہلے سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے نا قسم کے کمران ہوں گے پھیلنا شروع ہو جائے گی دھوکھا ہوگا والدین کا احترام ختم ہو جائے گا بیج کے احترام لوگ زیادہ کریں گے فلا فلا یہ کوئی نوے کے لگ بھگ ننانوے کے لگ بھگ احادیث میں قیامت کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو کئی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہو چکی ہیں کوئی ہو رہی ہیں اس طرح لیکن جو بڑی علامتیں ہیں جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے تلو ہونا وغیرہ وغیرہ یہ آخر میں علامتیں ہیں. ان آخر صدی سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی کہ میں جس کو بیسویں پارے میں ذکر کیا اخرجنا من الارض کہ صفا پہاڑی کے درمیان سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے یہ, مسلمان ہے, یہ ٹھیک ہے اس طرح کے ساتھ اس وقت لوگوں ایمان لانا شروع ہوں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ تو اب ایک واضح بات سمجھ میں آ رہی ہے اس بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال سامنے آئے گا اس وقت موجود ہوں جب ذکر نکلیں گے اس وقت دجال ظاہر ہو چکا ہوگا یہ دجال شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا لوگوں کو اپنے سے متاثر کرے گا اور بہت بڑا حدیث میں آتا ہے کہ یہ جادوگر ہے نوجوان ہوگا بال اس کے گندریالے ہوں گے ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی بہت ہوشیار اور چست اور بندے کو متاثر کرنا قائل کرنا گفتگو میں تیز اس طرح کے اس کے کارنامے ہوں گے لوگوں کے سامنے لوگوں کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا اور ان کے سامنے یہ کہے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں نہیں کیسے میں نے زندہ کیا ہے لشکروں کے ساتھ جب جائے گا تو لوگوں کو کہے گا مجھے میں خدا ہوں فلاح ہوں دیکھو بارش برساتا ہوں بارش برسنا شروع ہو جائے گی ساری ہریالی ہو جائے گی سرسبز و شادابی ہو جائے گی تو جو امتحان میں پھنس گئے وہ اس کو خدا مان جائیں گے کسی علاقے سے اس کا گزر ہوگا تو لوگوں کو اسی طرح اپنا تعارف کرائے گا لوگ نہیں مانیں گے ان کے پاس کوئی دینی تعلیم کوئی علم اپنا کوئی تقوی معلومات ہوں گی وہ نہیں مانیں گے ان کے اوپر وہ خشک سالی میں حضرت ظہور ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس وقت امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا ان کی امی کا نام بھی امن ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ ہوگا بھی عرب تو ان کا ظہور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا لیکن لوگوں کو اس کا تعارف نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پیدائش کی شکل میں پیدا ہو کے آئے گا پینتیس سال اس کی عمر ہوگی لوگ امام مہدی کو جو محمد بن عبداللہ ہوگا اس کو طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے لوگ اس کے ساتھ اب جب امام مہدی بیت المقدس اور اس علاقے کی طرف آئیں گے تو اسی زمانے میں دش کی جامع مسجد کے میناروں پر حضرت اسلاد وسلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے جو فرشتوں کے پروں کے اوپر ان کے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور اس طرح طرح تازہ زندگی کے ساتھ وہ نیچے اتریں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے کترے گر رہے ہوں گے جیسے ایک بندہ ابھی غسل کر کے بالوں کو سکائے بغیر جب باہر آتا ہے تو ان کے جسم سے قطرے پانی کے گر رہے ہوتے ہیں یہی یعنی وہ کہ وہ باقاعدہ اشاش بشاش ہوں گے اس دوران میں اب یہی بات یہ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامعہ مسجد دمشق میں عیس علیہ السلام کا ہوگا اور جامعہ مسجد دمشق uh. جناب جمع صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بنائی گئی تھی جس جگہ میں جامعہ مسجد دمشق ہے جو آج بھی موجود ہے جس میں لاکھوں نمازیوں کی جگہ بنائی گئی ہے اس کو خلافت بنو امیہ کے زمانے میں بنایا گیا عمر مل عبدالعزیز کے زمانے میں کچھ اس میں کمی رہ گئی تھی کہ جو انہوں نے ٹھیک کی ہے اس سے پہلے اس جگہ کے اوپر کلیسا چلا رہا تھا یہودیوں کا اسی کے ساتھ پھر وہ عیسائیوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا یعنی جہاں پر جامعہ مسجد ہے یہاں پر پہلے یہودیوں کا عبادت خانہ تھا پھر اسی کے ساتھ عیسائیوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا جب خلافت بنو امیہ آئی تو اسلام کا غلبہ ہوا وہاں عیسائی یہودی نام کے لوگ بہت کم رہ گئے تو انہوں نے پھر وہ زمین خریدی وہ کلی والی جگہ اور وہ عیسائیوں کے باپ والی جگہ خریدی پھر باقاعدہ اس میں مسجد بنائی اس مسجد کو باقاعدہ شام شوکت کے لحاظ سے بنانے کا اعزاز عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا باقی بات کل کریں